نماز کے لیے پینٹ کے پانچ موڑنا یا شلوار کے نیفے میں نیفے کیا ہے نیفے پر کیا ہے اصل میں آپ پوچھنا یہی چاہتے ہوں گے کہ ارسنا ٹھیک ہے نا لیکن وہ ہم تو اپنی اردو کو روڑ چلیے یہ بھی مسئلہ ذرا سا تفصیل تلر ہے یہ جو پائنچے تخنوں سے نیچے لٹکتے ہیں شریعت میں اس کو منع کیا گیا سہاستہ میں کتاب اللباس میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تین ایسے افراد ہیں جن کی طرف اللہ تعالی قیامت میں نظر کرم نہیں فرمائے گا وہ تین حضرات کون ہیں سنیے فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرے ٹھیک جیسے آج کل دیکھا آپ نے کراچی کا بنا ہوا کپڑا گھس کر بتائیں گے صاحب یہ جاپانی کپڑا اور ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت چلی جاتی ہے کیونکہ تجارت کی برکت ہے وہ چلی جاتی ہے مال تو بک جاتے تو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرنا اللہ تعالیٰ اس کی توجہ نہیں فرمائے دوسرا بوائے جو احسان کر کے جت لائے کبھی کسی کو آپ نے غریب پایا کبھی کھانا کھلا دیا کوئی دس روپے ان کی مدد کر دی وہ آج اچھی حالت میں آ کر دے گا کیسا گھوم رہا ہے سے بولیا کمبت ہاں تو کھانا میں نے کھلایا تھا کپڑے میں دیا کرتا تو پہنجی اللہ کو نہ پسند احسان کر کے بھول گیا بالکل اس کا تذکرہ نہیں کرو اگر اجر و ثواب چاہتے اور فرما تیسرا آدمی وہ ہے جو تکبر سے اپنے اظہار کو لٹکائے تخنوں سے نیچے یا لفظ تکبر آ تکبر سے کوئی اظہار لڑتا ہے تو وہ حرام ہے اور وہ اللہ کے نئی ناپسند ہے اور نماز پڑھے ایسی حالت میں وہ نماز اس کی واجب احاطہ یہ تو ہوا نا اب آئیے ایک آدمی بغیر تکبر کے ایک ایسی رواج بن گیا جیسے ہمارے جاڑو دینے کا پتلون جو وہ جوتوں کے نیچے تک جا رہی ہے یہ فیشن بن گیا عجیب قسم کا ایک سال مجھے امریکہ میں ملے تو کہنے لے کے کہ میرا نکاح آپ کو پڑھانا وہ پتنوں پہنے تو یہاں سے پٹے گی یہاں سے یہاں سے میں نے یہ پہن کے مت آ جانا کہ مسجد میں ورنہ لوگ تو تمہیں خیرات دینے لگ جائے کہ غریب آدمی آیا یہ یہاں کا رواج ہوگا وہاں کپڑے ٹھکانے کے پہن کے ہے نا نکاح کے وقت لوگوں کا رواج بن گیا بڑی بڑی لمبی پتنوں نے پہن کے ارے بھائی کوئی پتنوں لی تو اس کو کاٹ کر تخنوں سے اوپر کر لو صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ تخنوں کے اوپر پہنا جائے اب کچھ اس اب ایک نوجوان کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا اس کے پتلون یا پاجامہ ٹفنوں سے نیچے بہت سارے ہوگئے کمبکیں کافی آگاہے غنیمت سمجھو نمازی ہی پڑھنے آ گئے اب اس کو ایسا ڈانٹیں پھٹکارے کہ دوبارہ مسجد ہی میں نہیں ہو سکتا. اس لیے فرما باز بھی حکمت حکمت سے کرو کیسے سمجھاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ حضرت امام حسن دیکھیے ہمارے بزرگوں نے کتنے عمدہ نقش ہو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو دیکھا کہ ردو غلط کر رہا تھا آپ نے ڈانٹا نہیں جانتے نہیں ہوں میں حضور علیہ السلام کا نوازا ہوں بال تمہارے سبد ہو کے بوڑھے ہوئے اب تک تمہیں وزو کرنا نہیں آیا سارا بےڑا حرک کر اپنی تھوالو کچھ بھی کہہ سکتے بڑھے آدمی انہوں نے کیا کیا کہ ان بزرگ کو وزو کرنے دیا کرنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ ذرا کھڑے ہو جائیں یہاں اور میں آپ کے سامنے آپ کو وہ وزو کر کے بتاتا ہوں جو میں نے اپنے نانا کو دیکھا جیسے میرے نانا وزو کرتے تھے وہ وز کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے بتائیے اب جب انہوں نے وضو کیا وہ بڑے صاف ہو گئے کہ یہاں میں غلطی کرتا تھا سمجھ گیا کہمجھانے کا یہ بھی طریقہ ہے یا نہیں یہاں سے ارسنا یہ بھی مکرو ہے اور مکرو بھی کون سا مکرو اس لیے کہ یہیں کتاب اللباس میں حدیث بھی موجود ہے کہ کفے سوت کہتے ہیں اس کو عربی میں یعنی اپنے کپڑے کو اورسنا چاہے نیچے سے چاہے اوپر سے یا آسرین چڑھا اس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا اعلی حضر فاضل بریلوی کا فتوا ہے احکام شریعت کراچی مدینہ پبلشنگ کا چھپا ہوا اس کے سپا نمبر سترہ اٹھارہ انیس پر یہی مسئلہ ہے کپے سوت کا کہ جس میں آلحظ فرمایا کہ کپڑے کو ارسنا نماز کو مکرو کر دے گا لہذا کپڑے کو گرسانا جائے نہ اوپر سے نہ نیچے سے ویسی نماز پڑھ لیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کپڑے کو تخنوں سے اوپر رکھا جائے اور کسی کا اگر کوئی ایسا کپڑا ہو ذرا پیار محبت سے سمجھایا جائے تاکہ آئندہ بھی مسجد آ جائے